بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ کر دیا جنہوں نے شاعر اللہ کی توہین کی تو اللہ نے اپنے گھر کو محفوظ رکھا نا بیت اللہ کو اب مجاورین بیت اللہ کا حکم ہے جب اللہ نے تمہاری حفاظت کی اپنے گھر کو محفوظ رکھا تو تم کیا کرو جی پھل یا بدو رب بتوں کی عبادت نہ کرو نہ کرو آہ! اللہ تعالی کی عبادت کرو لے لاف قرائش پہلی سورت کا موضوع کیا تھا شاعر اللہ کی توہین کا انجام اب اس صورت کا موضوع ہے اولا و امشائف کے فرائض اولا و امشائف کے فرائض باب مجاورین بیت اللہ بھی مشائف کے پیر تے نا جی لے لاف قرائش باوجہ آدی ہونے قریش کے ایلاف کا منع آدی ہونا خوگر ہونا قریش آدی تھے اس بات کے کہ ایک سفر کرتے یمن کی طرف یمن ہے جی ملک گرم وہ سردی میں سفر کرتے کیونکہ مکہ پاک کے اندر اناج نہیں ہوتا تھا تو اس لیے یمن سے اناج وغیرہ خرید کرتے اور یہ سفر کس کے اندر کرتے بس سردی کی موسم میں جب جاتے وہاں تو یمن والے ان کا احترام کرتے کہ مجاورین حرم آ گئے ہیں اور گرمیوں کے اندر سفر کرتے ملک شام کا وہ بھی ان کا احترام کرتے مجاورین حرام ہے تجارت کی تجارت ہوتی ہدایا بھی لے آتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا فعلنا نہ ہم نے یہ جو معاملہ کیا ہے ابرے وائرا کو تباہ کیا ہے تمہارا راستہ میں نے کیا کر دیا اب مزے سے چاہے یمن جاؤ چاہے بلگ شام جاؤ تمہارا راستہ صاف کیا ہے ڈالے گا ہم نے یہ معاملہ کیا بوجہ آدی ہوئے قرائش کے آدی ہم ان کا سفر سردیوں کا یمن کی طرف اور گرمیوں کا شام کی طرف جب ہم نے یہ معاملہ ان کی خاطر کیا ہے آسانی دے دیا ہے تو مجاویری نے حرم کا فریضہ مجاویری نے حرم کا فریضہ کیا ہے پل یا بدور ابادل پس چاہیے عبادت کریں مالک اس گھر کی بیت اللہ کی اللہ جی جس نے کھلایا ان کو بھوک سے اور امن میں رکھا ان کو کیسے خاؤ سے میں جب حاضری دیتا ہوں نا تو میں عام طور پہ جب نفیل پڑھتا ہوں تو یہی سورت پڑھتا ہوں پل یا بدور اب بہادل میں ہوتا ہے آیا پیارا ہے پیارا ہے خدا کا گھر پیارا ہے میری آنکھوں کا تارا ہے میرے دل کا دلارا ہے میری پرنم نگاہوں نے کیا دیدار جب اس کا دیدار کرتے وہاں سو آ جاتا ہے میری پرنم نگاہوں نے کیا دیدار جب اس کا کسی کے حسن منظر نے میرے دل کو سنوارا ہے وہ دیکھو گھومتے پھرتے ہے آشک مسل پروانا وہ دیکھو گھومتے پھرتے ہے آشک مسل پروانہ خدا کے عشق نے ان کو عالم سے نکھارا ہے یا اللہ یا رحما یا ہی تہی دامن گداگر بن کے حاضر ہے یہ نو مانی تیرے در میں بھیک مانگنے کے لیے میرا دامن خبر ہے تہی دامن گداگر بن کہ حاضر ہے یہ نو مانی تیرے فضل و کرم کا اور بخشش کا سہارا ہے تیرے در کے سوا بخش کا در ہر گل نہیں کوئی تیرے محتاج بندے ہم تو ہی مولا ہمارا ہے یہ شیر حضرت ہے یہ آشکر وہاں نا میری کتاب اس میں شیر ہے اچھا جی میرے عزیز دعا کرو اللہ بار بار لے جائے اور مجھے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ وہ وہاں لکھ دیا کرو اس پہ کا چلا ہے نا رات پہلے کیا ہے جی پارا کر رہا. میں ایسے ہوں گے آ کے پکڑ لیا مجھ کو نجدیا نہیں بران بدا بدا آخر مجھے نہیں لکھنے دیا دوڑوسی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 www